اور اگر تمہارا رب چاہتمے میں جتنی ہے سب کے سب آمان لے آتے تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں